پہلی بحث میں یہ کر رہا ہوں کہ سورت فاتحہ کو تعلیم اور کیوں کہا گیا ہے اس کا معنی ہے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا سورت فاتحہ میں سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تعریف کے بعد اپنا تعلق جتلائے تعلق جتلانے کے بعد پھر درخواست کرے جو اس کا دلّی مقصود ہے بادشاہ سے سوال کرتے تو ان کی یہی عادت تھی پہلے بادشاہوں کی تعریفیں کرتے پھر اپنے تعلق جتلاتے کہ ہم باپ دادا سے بادشاہ تیرے خادم چلے آئے ہیں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 آپ کہتے ہیں استادی مجھے درخواست دینے کا طریقہ نہیں ہے تو میں خود لکھ دیتا ہوں با خدمت جناب استاد تو استاد میں ہوں یا میرا کوئی اور استاد ہے اپنے آپ کو لکھ رہا ہوں لے صاحب یا خدمت میں خدمت میں لکھوں گا استاد صاحب لکھوں گا نا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 تو میں نے ان بچوں کو کہا سب بسم اللہ پڑھ رہی ہو کیا تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ بسم اللہ کا پڑھنا تو مستحب ہے اور عوض باللہ کا پڑھنا واجب ہے یا سنت تو ہے تو بسم اللہ سے زیادہ تاخیر کس کی ہے عورض باللہ کی ہے استعدہ کی ہے سمجھے جیت القرآن بلّہ قرآن من تو میرے عزیز یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ اوز باللہ کا پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے واجب ہے کیونکہ امر کا سیرہ ہے نا باز بلّہ اور بعض ائمہ کے نزدیک ہے سنت مقدہ ہے اور بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے تو یہ خیال کیا کرو اوز باللہ ضرور پڑھا کرو سمجھ آئی باپ یا نہیں عوز کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو تابز کہتے ہیں تافظ کہتے ہیں استحاظہ بھی کہتے ہیں یہ کہ دفع و شرری شیطان کے لیے پڑھا جاتا ہے استحاظہ کس لیے ہوتا ہے دف و شر شیطان کے شر کو دور کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک ہے نیک کام پڑھنا اور جو ہی آپ نیک کام کریں گے شیطان وسط سے ڈالے گا یا نہیں جی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 شیطان بھاگ جائے اور تم قرآن پڑھنا شروع کر دو اس کو کہتے ہیں سباب اشتیاضہ کیا کہتے ہیں کہ استیازے کا سبب کیا ہے دف و شرعی شیطان باقی استیازے کے الفاظ کون سے ہیں اوز بلاہ شیتا میں جو پڑھتا ہوں نا وہ پڑھتا ہوں اوز بلّہ سمیع میں منشان رجیب پڑھتا ہوں وہ اس لیے کہ تاکہ دونوں ایتوں پہ عمل ہو جائے اذا کراطل قرآن من بہ منشان پہ بھی اور دوسری آیت ہے پست بنناب ہے یا نہیں تو اس پہ بھی عمل ہو. اس پہ بھی عمل میرے شاعر حضرت مولانا حماد اللہ علیہ و رحمۃ اللہ علیہ وسلم حضرت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی بھی ایسے ہی پڑھتے تھے تو ہمارے سلسلہ سرا میں اسی طرح ہے اعوذ باللہ سمیر علیم الشعت عنظیم تو صباب اتیاض آ گیا یا نہیں ہے الفاظ استیازہ وہ بھی آ گئے حکم استیازہ بھی آ گیا استیاز کا حکم کیا ہے یا واجب ہے یا کیا ہے سنت موقع ہے اب الفاظوں کی تحقیق اعوذ باللہ آؤز کس کا سیگا ہے جی واحد متکلم کا سیدھا ہے آز آئی آؤزو آؤزو کا مانا پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کے میرے عزیز چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پہ کوئی حملہ کرے پٹائی کرے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 تو تم لوگ کافی تھے طالب علم کے حضرت ہوتے ہیں نا شیطان کو قلعہ ٹھوک دیتے اگر نظر آتا تو ہاں پیٹ نہیں کرتے لیکن مصیبت یہ نظر نہیں آتا کیا نظر آتا نا تو تماشے دیکھتا ان یا کم ہو بابا کبیل ہوں وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو جو نظر نہ آئے کیا مقابلہ کرے اس کے ساتھ لہذا ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں بات ہی سمجھ وہ بیٹھے میں کیا چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا بڑے کے بغل میں آتا ہے میں تیری عام شام یہ سرے کی من ہے پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان سے جو کہ مردود ہے شیطان سے جو کہ یہ شیطان کا لفظ جو ہے اس کا مادہ شین پا نو کیا مادہ اس کا یہ فا نظام کے مقابلے میں ہے شاطانہ بامانے پا دا شیطانہ مانے دور ہوا تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رحمت سے کیا ہے دور ہے یہ صفت و کا سیدھا ہے اور اس کا وزن بنے گا فل شیطان کا وزن کیا بنے گا فع آل نون اصلی ہے اور بعض اگر آپ کہتے ہیں شیطان کا مادہ ہے شین یا پا وہ نون کو نہیں لاتے کیا کہتے ہیں شاطا یشی شیطان اگر مادہ یہ بناؤ تو پھر شیطان کا وزن فعال نہیں ہوگا کیا ہوگا فعلان کیا ہوگا الف النون زیطان سمجھے شاطا کا من کا تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے حلات تو پر بات تو شیطان کی تحقیق آ گئی جی شاطا یہ شیتوں سے آئے یا شیطانہ سے آئے آگے لفظ ہے رجیم رجیم ہے رجم سے آپ کے سامنے کتا آئے نا تو اس کو پتھر مارتے ہو یا نہیں پتھر مارنے کے بعد اس کو تو کہتے ہو ڈٹا نہیں ہاں ایسے کرتے ہو کتے کو تو گویا کہ آپ نے شیطان کو کیا مارا پتھر مارا رجیم من پتھر مارا ہوا رجم کیا ہوا اور یہ جو معنی ہم کرتے ہیں مردود یہ لازمی معنی ہے کیا ہے آئی معنی وہی ہے پتھر مارا ہوا دور کیا ہوا فیل کے وزن پہ ہے فعیل بام محفوظ تو آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تحقیق ہو گئی یا نہیں اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں اور تحوذ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعاذہ اور تعو اعوذ باللہ میں نے شیطان کیا جی آگے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز یہ بشرقین مکہ تھے نا بشرقین مکہ وہ جو ہی کام کرتے تھے کہتے تھے بسم اللہ کیا کہتے تھے آپ جانور ذیبے کرتے تو بسم اللہ والزا کھانا کھاتے تو بسم اللہ تو الزا یعنی لاتا کے ساتھ وہ مدد حاصل کرتے کیا حاصل کرتے ہیں اللہ لات ان کے معبود تھے نا ان کے ساتھ مدد حاصل کرتے بسم اللہ تبال حضاء اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مواحد آدمی کو چاہیے کس کے نام سے سات شروع کرے اللہ کے نام سے ساتھ تو ان کی تردید ہوگی یا نہیں جی بسم اللہ تبالزا کی تردید ہوگی وہ شرکا ہے مول صاحب آپ کے پاس میں بعد میں آیا تقریر کرنے تو پہلے میری تقریر اسر کو تھی پیر گوٹ تو پیر گوٹ جو ہے پیر پگالا صاحب کا گھر ہے وہاں اسر کو میری تقریر تھی مدرسہ ہمارا تقریر کے بعد ہمارے بڑے بزرگ وہاں مدفون ہیں حضرت پیر محمد راشد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 تو یہ بھیج پخارو بھی شرک ہے جیسے بسم اللہ والا کیا ہے شرک ہے بھیج پخارو بھی کیا ہے شرق ہے وہ وبحت کو چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرے یہ بسم جار مجرور آپ حضرات کس کے مطالعہ کرتے ہیں اقراؤ کے مطالعے کس مطالعے پڑھتا ہوں میں سال نام اللہ کے یا اشراؤں کے مطالعے کرتے ہیں ہم اس کو موخر کے مطالعے کرتے ہیں کیا موخر نکالتے ہیں استعینو کیا نکالتے ہیں ہاں خاص اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرو خاص اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرو کیونکہ جار بجر کا مطالعہ مقدم ہو تو حاصل نہیں موخر ہو تو کیا ہوگا حاصل ہو کا پیدا اور یہ اسرے بھی نکالتے ہیں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 اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے کیا ہیں خالق ہیں پھر آگے لفظ کیا ہے رحمان ہے نا تو آپ نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرا ہے تو پیدا بھی اللہ نے کیا اور دنیا عالمِ دنیا میں رحمان کون ہے اللہ ہے اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں اور رحیم الآخرہ قیامت کے دن بیشت میں بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے تو خالقی بھی آ پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں مربی بھی وہی ہیں جب رحمٰن دنیا ہیں دنیا میں رزق پہنچا رہے ہیں مہربان ہیں تو مربی ہوئے یا نہیں قیامت کے دن بھی اللہ کی عنایت ہوگی اس لیے میں سات کو پارو کرتا ہوں کہ یہ تین الفاظ ایسے ہیں اللہ کے نام ہیں پہلا نام ذاتی ہے دوسرے دو نام کیا ہیں سکھاتی ہیں یہ پڑھا کرو یا اللہ یا رحمان یا رہی بار بار پڑھا کرو بعض بزرگوں نے تو ان کو اسم میں اعظم کہا ہے کہ اسم میں اعظم ہے یا اللہ یا رحمان یا رحمان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 زیادہ تو لفظ تد اللہ زیادہ تل تو اللہ تعالی رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے رحمان کیا ہے رحمان دنیا برحی بول دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے نہیں بھائی رزق سر مسلمان کھا رہا ہے یا کافر بھی کھا رہا ہے تو رحمان دنیا عام ہے ادیم زمین سفرائے عام ہے دشمن بری خان يكما چيں دو دشمن بھى كھا رہا ہے دوست بھی كھا رہا ہے اور اللہ تعالی آخرت کے لحاظ سے کیا ہے رحیم ہے رحیم آخرت آخرت میں نعمتیں فقط کن کو ملیں مليں کافروں کو ملیں گی کافر دو رنگ میں جليں گے تو آخرت لحاظ سے رحیم ہے تو رحمان عام ہوا رحیم کا ہوا ہاں تو اب فرق آپ یوں سمجھيں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 اور بیتبار مانے کے رحمان کے عام بیت بار مانے کے کہ اللہ کی رحمت ہر ایک پہ ہے رحیم اس کے برعکس ہے رحیم بیت بار لفظ کے کیا ہے کیونکہ رحیم کا اطلاع غیر خدا پہ ہوتا ہے اللہ کے سرا دسموں کو رحیم کہہ سکتے ہیں رحمان نہیں کہہ سکتے حضور کو رحیم کہا دیا ہے کہاں ہے لقجا کم رسولوں میں کم عزیز علیہ ماری تم حریث ان علیہ تم آگے کیا فلم تو حضور کو رحیم کہا گیا ہے تو رحیم بیت لفظ کے کیا ہے جی ہاں لیکن بیت بار مانے کے تو کیسے کا آس ہے رحیم الآخر اللہ تعالی آخرت کے لحاظ یہ رحمان رحمٰن رحیم, اور رحیم جبیو کا جبیو فرق پڑھ چکے پڑ دوسرا فرق سمجھو رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے اس کو کہتے ہیں ہاں بغیر مانگے دے آپ کو اللہ نے جو وجود عطا کیا یہ وجود اللہ سے مانگا ہے آپ نے یہ آنکھیں مانگی تھی تو دیکھو ہمارا وجود ہے ہمارے آدھا ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے دیے مانگا بھی نہیں اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر نہ مانگو تو ناراض ہوں نہ نا مانگو تو لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوں خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوگے کہ میرا بندہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا بندہ میرا ہے اور مانگتا کس سے ہے غیروں سے ہے ایسا نہ کیا تو؟, تو یہ بھی فرق آ گیا رحمان ہو رہی آگے چلو جی الحمدللہ رب العالمین یہ میں نے خلاصے میں کیا لکھوایا یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے الکاب خدا یا جاؤ صاف یہ کہاں تک چلے گئے ہیں مالک یادین تک مفسرین کہتے ہیں کہ الحم سے پہلے پولو مقدر ہے کیا مقدر ہے اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں پولو کہ میری غبار گاہ میں کیا کہو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس لیے قول مقدر ہے خدا ہمیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ للہ دعویٰ ہے ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ الحمد کیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے کیسے خاص ہیں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 اب یہ مسجد اچھی بنی ہوئی ہے جی تو حقیقت میں تعریف کس کی ہے کاریگر کی یہ کہنا نا اسی طرح ایک کپڑا آپ کا اچھا سلائی ہے کل سبحان اللہ کیا ہی سلائی ہے تو حقیقت میں تعریف کیس کی ہے وہ کاریگر کی افسانے کی تو تمام مصنوعات کی تعریف کرو تو حقیقت میں تعریف کیس کی ہوگی افسانے کون ہیں اللہ کسی کے علم کی تاریخ کو تو, تو علم کی سنے دیا کسی کے حسن و جمال کی تاریخ کو تو, تو حسن کیس نے دیا اللہ ہی نے لیا جو کہ اللہ کے تیسرے بزرگ کہتے ہیں نقش رہ بو گزار سوئے نقاش نقش نقشرا بو گزار سوے نقاش رو یہ نقش کو کیا دیکھتے ہو نقاش کو دیکھو نقاش کون ہے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 رب جو ہے یہ صفت مشبہ کا سیدھا ہے کس کا اس کا معنی مربی بھئی تربیت کس کو کہتے ہیں تبلیغ و شہ الا کمال ہی تدریجا کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ اس کو کیا کہتے ہیں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 نب تلی ہے فالیم بسیرا ہم نے انسان کو ایک لطفے سے پیدا کیا کیا پھر اس نتے کو الٹتے الٹتے رہے الٹتے پلٹتے رہے اب کیا بن گیا ہے سمیے نصیب بن گیا ہے یہ تربیت ہے یا نہیں شاخ فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک قطرہ بادل سے گراتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے صدف کے منہ میں اس کے منہ میں چلا جاتا ہے صدف جانتے ہو کہ سمندر کے اندر سیپ ہوتے ہیں سیپ کے منہ میں چلا جاتا ہے اور سیپ اپنا منہ بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر کے اس کو لال بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں جوہر موتی لار اور ایک وہ قطرہ ہے جو में پدر سے شیک میں مادر میں چلا جاتا ہے مرد کی پیٹ سے منتقل ہوتا ہے کہاں چلا جاتا ہے عورت کے है میں چلا جاتا ہے نا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 قطرہ لولو بے لالا کند وزی صورت سرب بالا کند سے موتی بن رہا ہے یہاں سے کیا بن رہا ہے ایک انسان حسین شکل بن رہا ہے ایک قطرہ غیر قطرے سے بنے ہیں یہ تربیت ہے یا نہیں ہے میرے عزیز جی تو رب العالمین سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالی تربیت کیسے کر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 دوڑنے والا تھا اس نے کہا یعنی عجیب تماشا اچھا ہے کبے نے مکمل روٹی اٹھا لی اوڑ رہا ہے وہ کوے کے پیچھے دوڑا دوڑتے دوڑتے وہ کوا ایک ٹیلا تھا بڑا ادھر ادھر بھی اور ٹیلے تھے اس کے پیچھے کبا گر پڑا یعنی اس کی پرواز ختم ہوگی نیچے گرا کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آدمی رسیوں سے بنگا ہوا کیسے منگا ہوا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے رسیوں سے کسی دشمن نے باندھ کے اس کو وہاں پھینک دیا اب نے جا کے اس کے سینے پہ بیٹھا اور روٹی کوے نے اس کے منہ میں روٹی کھلائی تو کہنے کا واہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اسی طرح تربیت بناتے ہیں آئے رب العالمین یعنی امین حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میں بڑا بادشاہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کو میں مہمانی کھلا ہوں اللہ سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے تیری مخلوق کو اور میں کس کو کھلاؤں گے بری کو یا بحری کو انہوں نے عرض کیا حضرت بحری مخلوق کو. یہ سمندر میں رہتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافی جانور ذیبی کیے کھانے ایسے اور میل تک تھے اللہ تعالی نے حکم کیا ہے کہ مچھلی کو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سمندر سے نکلی ایک سرے سے شروع کیا اور ڈکار دیا کہا سلیمان اور لاؤ میں بھوکی ہوں اور لاؤ سلیمان علیہ سلام سیدھے میں گر پڑے کہنے گا اللہ تو ہی رب العالمین ہے میری طاقت نہیں ہے میری طاقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ للہ دعویٰ ہے رب العالمین کا دلیل نمبر اے الرحمن کے نیچے لے دلیل نمبر کتنی دو الرحیم کے نیچے لے دلیل نمبر کتنی تین رحمٰن رحیم کے درمیان میں فرق بتا چکا ہوں یا نہیں بتا چکا لیکن ایک اور بات سمجھیے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 ایک راستے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی دو نہریں ہمارے لیے جاری فرما دی تو یہ بچپن ہماری تربیت ہوئی نہیں تو رب العالمین سے اشارہ ہے احسان سابقہ کی طرح کہ اے مرد تیرے اوپر احسان سابقہ بھی ہمارے ہیں رحمان سے اشارہ ہے احسان موجودہ کی طرح کس کی طرح موجودہ نعمتیں بھی ہماری ہیں تیری جوانی کے اندر اور رحیم سے اشارہ ہے کن نعمتوں کی طرف رحیم الخرت میں بھی تو ہماری نعمتوں کے اندر ہے یہ کتنی دلیلیں آ گئی ہیں جی تین ربین دو رحیم تین بالکین دلیل نمبر لکھو چار اب سمجھ آ گیا قرآن پاک ربت کے ساتھ پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے الحمد الحمدللہ دعوی ہے اس کی کتنی دلیلیں ہیں؟ چار ہیں. مالک ہیں اللہ تعالیٰ لفظی معنی دین کا کیا ہے؟ جزا ہے. یہ قیامت جو معنی کرتے ہیں مرادی معنی ہے لفظ مانا جگا اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ہمیں جزا دیں گے یعنی اعمال کا کیا دیں گے بدلہ ان خیرن خیرون ان شرن فا نیک مال ہیں تو اچھا بدلا ہے برے آمال ہیں تو پھر سزا ہوگی مالک ہیں اللہ تعالیٰ دن قیامت کے یہ کتنی دلیل ہے جی چوتھی دلیل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس جہان میں بھی مالک ہیں یا نہیں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 لیکن قیاما کے دن حقیقتان مجازان ہر لحاظ سے کوئی بادشاہ نہیں ہوگا صرف بادشاہی کیسی ہوگی رحمان کو لیاؤ جواب کہے گا لاہ دل کا اس نے فرما دیا کہ بادشاہ کس کے دل جدا دے امام راضی نے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 بادشاہ بادشاہنے لگی یار اب تو ٹھیک ہے اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ نے لیا ٹھیک کر لو گی یہ تفسیر کبیر میں کیا لکھا ہوا ہے تو میرے بہتر یہی حال ہے ہم بجلی سے بھی تنگ ہیں اور بھی پریشانیاں ہیں اب سر یہی ہے اعمال کو ممالک ہمارے اعمال کا بھی دخل ہے ہمارے حکمران بھی کیسے تو مالک کی یوم الدین تک دعویٰ آ گیا